پھر اللہ تعال فرماتے ہیں اور موسا نے کہا اے میرے قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم فرما بردار ہو فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ چنانچہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توقل کیا ہے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال وَنَجْجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے الی موسیٰ و اخیہ ان تبو و آل قومکما بمصر بیوتا و جعلوا بیوتکم قبلتا و اقیم الصلاة قبلتا و اقیم بشر المؤمنین اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وہی کی کہ تم اپنی قوم کے لئے مصر میں کچھ گھر بناؤ اور تم اپنے گھروں کو قبلہ روبنا اور نماز قائم کرو اور مومن کو خوش خبر دے دیجئے وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا, واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الالم اور موسی نے کہا اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کے اور اس کی قوم کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں شان و شوکت اور مال و دے رکھا ہے اے ہمارے رب کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں اے ہمارے رب ان کے مال و ذر غارت کر دیں اور ان کے دل سخت کر دیں پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب, دردناک عذاب نہ دیکھ لیں قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ نے کہا یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو علم رکھتے ہیں پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ نے کہا یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے رستے کی پیروی مت کرو جو علم نہیں رکھتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف بنی اسرائیل فرعون کی طرف سے جس ذلت و رسوائی کا شکار تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اس میں کمی نہیں آئی اس لیے وہ سخت پریشان تھے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ تک کہہ دیا اے موسا جس طرح تیرے آنے سے پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکلیفوں میں مبتلا تھے تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ امید ہے کہ میرا رب جلد ہی تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف ایک اللہ سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو ملاحظہ ہو سورہ آراف آیت نمبر 128 اور 129 یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تلقین کی کہ اگر تم اللہ کے سچے فرما بردار ہو تو اسی پر توقل کرو اس لیے کہ مومن اللہ ہی پر توقل کرتے ہیں پھر اللہ پر توقل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بارگاہ الٰہی میں دعائیں بھی کیں اور یقیناً اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے اور سہارا بھی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو اور ان کا رخ اپنے قبل مطلب بیت المقدس کی طرف کر لو تاکہ تمہیں عبادت کرنے کے لیے باہر کنیسوں وغیرہ میں جانے کی ضرورت ہی نہ رہے جہاں تمہیں فرعون کے کارندوں کے ظلم و ستم کا ڈر رہتا ہے پھر جموسہ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر واض نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں جموسہ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر واض نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور اس طرح معجزات دیکھ کر بھی تو اس طرح معجزات دیکھ کر کر بھی اور اس طرح مجزاد دیکھ کر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر ان کے حق میں بد دعا فرمائی جسے اللہ نے یہاں نقل فرمایا ہے پھر یعنی اگر یہ ایمان لائیں بھی تو عذاب دیکھنے کے بعد لائیں گے جو ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا یہاں ذہن میں یہ اشکال نہیں آنا چاہیے کہ پیغمبر تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں نہ کہ ہلاکت کی بد دعا اس لیے کہ دعوت و تبلیغ اور ہر طرح سے اتمام حجت کے بعد جب یہ واضح ہو جائے کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے تو پھر آخری چارہ تو پھر آخری چارۂ کار یہی رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اللہ کی مشیت ہی سے پیغمبر کی زبان پر بد دعا جاری ہو جاتی ہے جس طرح حضرت علیہ السلام نے بھی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد بلاخر اپنی قوم کے بارے میں بدعا فرمائی نوح آیت نمبر 26 اے رب زمین اے رب زمین پر ایک کافر کو بھی بسا نہ رہنے دے اس لیے کہ اگر تو نے ان کو باقی چھوڑے گا اس لیے کہ اگر تو ان کو باقی چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور خود ان سے پیدا ہونے والی نصر کافر و فاجر ہوگی ربی لا تذر على الاضمن الكافرين ديارا سورہ نو ایت نمبر 26 مطلب ہے تفسیر ہے اس ایت کا اے رب زمین اے رب زمین پر ایک کافر کو بھی بسا نہ رہنے دے اس لیے کہ اگر تو ان کو باقی چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور خود ان سے پیدا ہونے والی نسل کافر و فاجر ہوگی پھر اس کا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنی بد دعا پر قائم رہنا چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہو جائے کیونکہ تمہاری دعا تو یقیناً قبول کر لی گئی ہے لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنائیں گے یہ خالص ہماری معیشت و حکمت پر موقوف ہے چنانچہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس بددعا کے چالیس سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کی گئی اور بدعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اپنی تبلیغ و دعوت بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی اور اس کو فرون کی غلامی سے نجات دلانے کی جد و جہد جاری رکھو پھر یعنی جو لوگ اللہ کی سنت اس کے قانون اور اس کی اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کو نہیں جانتے تم ان کی طرح مت ہونا بلکہ اب انتظار اور صبر کرو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جلد یا بدیر اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا کیونکہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا فالله تعالى فرمات ايه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده, وجنوده بغيا وعدوا وجنوده بغيا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا پھر فرعون اور اس کی فوجوں نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ جب اسے غرق ہونے نے پا لیا تو پکار اٹھا میں ایمان لاتا ہوں کہ بے شک اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اللہ نے فرمایا کیا اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو پہلے نافرمان فرمان تھا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خُلْفَكَ آَيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ <تصفيق> چنانچہ آج ہم تجھے نجات دیں گے تیرے بدن سمیت تیرا جسم بچا کر سمندر سے باہر نکال پھیکیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے والوں کے لئے نشان عبرت ہو اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے البتہ غافل ہیں اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتی کہ ان کے پاس علم آ گیا اے نبی بے شک آپ کا رب ان کے درمیان روز قیامت کو ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فَإن حق من ربك فلا تكونن من پھر اگر آپ اس کتاب کے متعلق شک میں ہوں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی سمندر کو پھاڑ کر اس میں خشک راستہ بنا دیا جس طرح کہ سورہ بکرا آیت نمبر پچاس میں گزرا اور مزید تفصیل سورہ شعراء میں آئے گی اور تمہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا پھر یعنی اللہ کے حکم سے موجزانہ طریق پر بنے ہوئے خشک راستے پر جس پر جس پر چل کر موسا اور ان کی قوم نے سمندر پار کیا تھا فرعون اور اس کے لشکر بھی سمندر پار کرنے کی غرض سے چلنا شروع ہو گیا مقصد یہ تھا کہ موسٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو میری غلامی سے نجات دلانے کے لیے راتوں رات لے آیا تو اسے دوبارہ قید غلامی میں لایا جائے جب فرعون اور اس کے لشکر اس سمندری رستے میں داخل ہو گیا تو اللہ نے سمندر کو حسب سابق جاری ہو جانے کا حکم دے دیا نتیجتا فرعون سمیت سب کے سب غرق دریا ہو گئے غرق دریا ہو گئے پھر اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا اس وقت تو نافرمانیوں اور فساد انگیزیوں میں مبتلا رہا اس وقت تو نافرمانیوں اور فساد انگیزیوں میں مبتلا رہا پھر جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اس نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا اس نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا مشہور ہے کہ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے وہلم و بصویب پھر یعنی ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے آپس میں اختلاف شروع کر دیا پھر یہ اختلاف بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ علم آ جانے کے بعد کیا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف محض اناد اور تکبر کی بنیاد پر تھا پھر یہ خطاب تو عام انسانوں کو ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں کا مطلب ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کی آسمانی کتابیں تورات اور انجیل وغیرہ یعنی جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کریں کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیغمبر کی صفات بیان کی گئی ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا فَتَكُونَ مِنَ اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم مطلب عذاب صادر ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے وَلَوْ كُلُّ حتّى خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں کیوں ہوئی کوئی بستی ایسے کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کے وہ عذاب سے پہلے ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو سوائے قوم یونس کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب ٹال دیا اور ہم نے ایک مقرر وقت تک انہیں اس سے فائدہ اٹھاتے دیا یا فائدہ اٹھانے دیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَضِّ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب سارے ہی ایمان لے آتے پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف یہاں بھی دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تکذیب کا رستہ خسران اور تباہی کا رستہ ہے پھر یہ وہی لوگ ہیں جو کفر و معصیت الہی میں اتنے غرق ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی وعض ان پر اثر نہیں کرتا اور کوئی دلیل ان کے لیے کارگر نہیں ہوتی اس لیے کہ نافرمانیاں کر کر کے قبول حق کی فطری استعداد و صلاحیت کو انہوں نے ختم کر لیا ہوتا ہے ان کی آنکھیں اگر کھلتی ہیں تو اس وقت جب عذاب الہی ان کے سروں پر آ جاتا ہے تب وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا فلم لما رأوا بأسنا مومن آیت نمبر پچاسی جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا پھر لولا یہاں تخصیص تحقید کے لیے حل کے معنی میں ہے یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان میں کوئی ایک بستی بھی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایسا ایمان لاتی جو اس کے لیے فائدے مند ہوتا ہاں صرف علیہ السلام کی قوم ایسی ہوئی ہے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو اللہ نے اس سے عذاب دور کر دیا اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ و دعوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنی قوم اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا اور خود وہاں سے نکل گئے جب عذاب بادل کی طرح ان پر امڈ آیا تو وہ بچوں عورتوں حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں آجزی و انکسار اور توبہ و استغفار شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان سے عذاب ٹال دیا حضرت یونس علیہ السلام آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے جس پر وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی بحوال فتح القدیر البتہ مفسرین کے درمیان اس عمر میں اختلاف ہے کہ قومی یونس ایمان کب لائی عذاب دیکھ کر لائی جب ایمان لانا نافع نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اس قانون سے مستثنی کر کے اس کے ایمان کو قبول کر لیا یا بھی عذاب نہیں آیا تھا یعنی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جب ایمان نافع نہیں ہوتا لیکن قرآن کریم نے قوم یونس کا اللہ کے ساتھ جو استثناء کیا ہے وہ پہلی تفسیر کی تائید کرتا ہے واللہ بالصواب پھر قرآن نے دنیاوی عذاب کے دور کرنے کی سراحت تو کی ہے اخروی عذاب کی بابت اخروی عذاب کی بابت سراحت نہیں کی اس لیے بعض مفسرین کے خیال میں اخروی عذاب ان سے ختم نہیں کیا گیا لیکن جب قرآن نے وضاحت کر دی کہ دنیاوی عذاب ایمان لانے کی وجہ سے ٹالا گیا تھا تو پھر اخروی عذاب کی بابت سراحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے کیونکہ اخروی عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان کی بنیاد پر ہی ہونا ہے اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس اپنے ایمان پر قائم رہی ہوگی جس کی سراحت یہاں نہیں ہے تو یقیناً وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے گی البتہ بصورت دیگر عذاب سے بچنا صرف دنیا کی حد تک ہی ہوگا پھر لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا کیونکہ یہ اس کی اس حکمت و مصلحت کے خلاف ہے جسے مکمل طور پر وہی وہ جانتا ہے یہ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اللہ تعالی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مشیت الہی جو حکمت بالغہ اور مصلحت راجہ پر مبنی ہے اس کی مقتضی نہیں اس لیے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں جب کہ آپ کے اندر اس کی طاقت ہے نہ اس کے آپ مکلف ہی ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے اور وہ اللہ ان لوگوں پر پلیدی عذاب ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے قلو ماذا وما عن قوم اے نبی کہہ دیجیے دیکھو اور غور کرو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو, کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے تو یہ لوگ بھی گویا ان لوگوں کے سے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے کہہ دیجئے پھر تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں ثم آمنوا كذلك حقا پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں کہہ دیجیے اے لوگو اگر تم میرے دین سے متعلق شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ جو تمہیں وفات دیتا ہے اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین اسلام کی طرف سیدھا رکھیں اور مشرقوں میں سے ہرگز نہ ہو وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ اور آپ اللہ کے سوا انہیں مت پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو بے شک آپ بھی اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے اللہ فرحم اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس فضل سے نوازتا ہے اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف گندگی سے مراد عذاب یا کفر ہے یعنی جو لوگ اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے وہ کفر میں ہی مبتلا رہتے ہیں اور یوں عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں پھر یعنی یہ لوگ جن پر کوئی دلیل اور دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی لہٰذا ایمان نہیں لاتے کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی جائے جس سے پچھلی امتیں گزر چکی ہیں یعنی اہل ایمان کو بچا کر جیسا کہ اگلی آیت میں سراہت ہے باقی سب کو ہلاک کر دیا جاتا تھا اگر اسی بات کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ تمام لوگوں پر یہ واضح کر دیں کہ میرا طریقہ اور مشرقین کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے پھر یعنی اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور یہی دین حق ہے نہ کہ کوئی اور تو یاد رکھو کہ میں ان معبودوں کی بھی اور کسی حال میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو پھر یعنی موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے اس لیے اسی لیے جب وہ چاہے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے کیونکہ انسانوں کی جانیں اسی کے ہاتھ میں ہیں حنیفن کے معنی ہیں یکسو ہونا یعنی ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانا اور ہر طرف سے مو موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونا پھر یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو آپ پکاریں گے جو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں تو یہ ظلم کا ارتکاب ہوگا ظلم کے معنی ہیں وہ بشی فیغ غیر محل مطلب کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا عبادت چونکہ صرف اس اللہ کا حق ہے جس نے تمام کائنات بنائی ہے اور تمام اسباب حیات بھی وہی مہیا کرتا ہے تو اس مستحق تو اس مستحق کے عبادت ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا عبادت کا نہایت ہی غلط استعمال ہے اسی لیے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے یہاں بھی خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مراد تمام لوگ ہیں پھر خیر کو یہاں فضل سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں لیکن یہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے انسانوں پر بھی رحم و کرم فرماتا ہے